نین انت سو رجیم اسم اللہ رحمان آج کے درس میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سے لے کر اٹھاون تک کا مطالعہ کریں گے تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اب پھر قرآن کی مکی جنت کی سیر کریں گے ان شاء اللہ سوری سے لے کر سورہ سورن تک چودہ مکی صورتیں ہیں صرف سورہ راد کے بارے میں دو آ ہیں کہ وہ مکی ہے یا مدنی اب سورہ یونس سے لے کے سوریہ اٹھارہویں پارے گی پہلی سورا اسٹریٹ مسلسل مکی صورتیں آ رہی ہیں اور کم و بیش یہ مکی دور کے درمیانے عرصے میں نازل ہوئی ہیں اور یہ بھی قرآن کا درمیان ہی ہے جو اب ہم گیارہواں پار اور اٹھارویں پارے تک جائیں گے قرآن حکیم کا درمیان ہی ہے تو درمیانی عرصے میں ان صورتوں کا نزول ہوا ہے سورہ سوریون چند مدامی اس کا انداز سورہ انعام کی طرح اعلیٰ اللہ, اللہ کی نشا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ, اللہ سلحان و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے نصیحت کی جا رہی ہے یا دہانی کرائی جا رہی ہے اللہ کا تعارف اللہ کی اللہ کی توحید کے دلائل اس کی نعمت و قدرتوں کا بیان بھی سامنے آئے گا البتہ رکو نمبر آٹھ اور نو میں سورہ آراف کا انداز ہے حضرت نُ علیہ السلام حضرت مو علیہ السلام کے حالات کا ذکر آئے گا امبا اور رسول کہتے ہیں رسولوں کی خبریں اور حالات رکو نمبر آٹھ اور نو میں اور سورت کا نام یونس ہے دسویں رکو میں یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا مگر ان کی قوم کے تعلق سے ایک ہی آیت آئے گی بس ایک آیت ٹھیک ہے اور تفصیل آئے گی مزید ان کی سورہ صوفات میں تیسویں پارے میں جا کر تو یہ مضامین ہیں جو انشاءاللہ اس سوریہ یونس میں ہمارے سامنے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام لا مراب یہ حروف مقطعات تلق آیات کتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں اکھانا لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحِيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا اس بات پر کہ ہم نے وحی بھیجی ایک شخص پر انہی میں سے ان اندر الناس لوگوں کو ڈرائی ہے وَبَشِّرِ آمَنُوا اور ایمان والوں کو بشارت دیجیے بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا اور بلند مرتبہ تو کھلا جادوگر ہے اب مکی دور کو ذہن میں رکھیے مخالفت ہو رہی ہے کشاکش جاری حق و باطل کے درمیان کفار برے القابات استعمال کرنے اعتراضات کر رہے ہیں جی اللہ کی آیات کا نظول ہو رہا ہے اس ماحول کو ذہن میں رکھیے جس کے دوران میں یہ بات کیے تو جادو معاد اللہ معاد اللہ یہ تو کھلا جادوگر نے کہا انکوم اللہ جس سے پیدایا قائم ہوا اپنی شان کے مطابق تفصیل کچھ آئی ہے باقی پھر کسی اور موقع پر رض کریں گے ان شاء اللہ یو تبیر امر وہ معاملے کی تدبیر فرماتا ہے ما من شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس اللہ کی اجازت کے بعد کا وعدہ سچا ہے بشکو اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے وہی تخلیق کو دوبارہ لوٹائے گا یعنی دوبارہ پیدا کرے گا من الصالحات بالقس تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے ٹھیک ٹھیک بدل عادہ کرے والذین کفروا لہم شراب و من حمیم اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے وعدامن علیم بما کھانو یکفرون اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہم اجیرنا من النار اے اللہم اے آدھ کے عذاب سے محفوظ سرما تم برسوں کی گنتی جانو حساب کتاب کو یعنی دونوں کیلنڈر استعمال ہوتے ہیں البتہ ہمارے یہاں دین میں کچھ احکامات وہ قمری تاریخ کے ساتھ ان کو متعین کیا گیا اور اس میں کسی وزیر کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے یہ علماء کا کام ہے مفتی منیب رحمان صاحب نے بہت اچھا ایک آرٹیکل پھر لکھا ہے جو جنگ اخبار میں بھی حسن اتفاق سے شائع ہو چکا ہے اور وہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے پڑھ لیجیے بڑا معتدل بڑا عمدہ جواب ان کی طرف سے دیا گیا ہے باقی یہ دونوں ہیں چاند اور سورج کی حساب کے حساب کتاب ان کو استعمال کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جو جس کا ڈومین ہے نا وہ اس کے اندر رہ کر بات کرے علماء نہ انجینئر کے اندر بحث کریں گے نہ میڈیکل سائنس کے اندر بحث کریں گے وہ دین کے معاملے میں بحث کریں گے تم اپنی فیلڈ کے اندر بحث کرو سمپل سی عدل کی بات ہے کیوں خامہ کا دوسروں کے ڈومین کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے برال یہ جواب ہمیں دینا چاہیے لوگوں کو تو اللہ مفتی مریب الرحمان صاحب کا بھلا کرے بہت ایک معتدل آرٹیکل سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ انہوں نے لکھ ڈالا ہے کتابیوں کی موجود ہے برال اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ماں خلق اللہ کا اللہ بلحق اللہ سبحان و نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ یعنی مقصد کے طور پر آیات القومی علمون اللہ سبحانہ و علم رکھنے والوں کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے وما خلق اللہ کی سماواتی ورق بے شکرات اور دن کے اختلاف میں یعنی آنے جانے میں اور اللہ سبحانہ و نے جو کچھ آسمان و زمین میں پیدا فرمایا لا آیات القومی اس میں یقینی نشانیاں ہیں تخوا والوں کے لیے اگلی آیات بہت سخت ہیں کن کے بارے میں جہنم کن لوگوں کے لیے جیسے ذکر آیا نا تھوڑی دیر پہلے جنت کن کے لیے ہے اب بیان آ رہا ہے جہنم کن کے لیے اللہ اکبر ان الدین اللہ ارجن علقانا بے ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے و ردو بالحیات دنیا اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے بِهَا اسی پر مطمئن بیٹھ گئے هُمْ عَنَ اور جلوک ہماری آیات से غافل ہیں نار یہی لوگ ہیں جن کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے بے مکان ان آمال کرتوتوں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے چار باتیں کیا ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہم لوگ تیار ہیں رمضان میں تو سب ہی تیار ہیں بھائی رمضان میں بھی تیار نہیں ابھی آ جائے کراچی میں گیارہ بجنے میں پانچ منٹ باقی ہم جانے کو تیار ہیں اور شوال کی تین تاریخ کو اگر میں آپ سے سوال کر اگر میں یہاں پر ہم زندہ رہے تو تیار ہوں گے مشکل ہے نا کیوں تیار نہیں یہ البقرہ میں جواب آئے، ہے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ معاف رکھے ہریس میں ہے جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا دور کر دے گا اللہ تعالی اللہ مجھے آپ کو تیار رہنے کی طرف؟ موت ہے مانگنی موت کے لیے تیار رہے اور آئے گی تو آئے آئے گی اللہ کے حکم سے تیار رہنا کن کی, کی صفات آ جہنم والوں کی نمبر ایک جو لوگ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے دو دنیا کی زندگی پر حاضی ہم اپنی دعاؤں کے اندر اگر دس دعائیں مانگتے ہیں چیک کر لیں دنیا کے لیے کتنی اور اللہ اور آخرت کے لیے کتنی نمبر تین دنیا ہی پر مطمئن ہے گلاس کا ٹوٹنا غصہ آیا اسکرین کا ٹوٹنا غصہ آیا گھر میں اللہ کا حکم ٹوٹا غصہ آتا ہے کیا ہے پرائرٹی دنیا یا آخرت اور جو آیات سے غافل ہیں آیات تو یہ ہزاروں ہیں اللہ کا شکر ہے احساس سے جنا تو مجھ میں اور آپ میں بھی ہو یہاں اللہ کا شکر ہے ہم سینکڑوں ہزاروں آئے تھے پڑھ چکے مزید پڑھ ہیں اللہ کی توفیذ سے الحمد لیکن عام زندگی میں 99 فیصد لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے قرآن زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا اور ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہیںجوکیٹڈ well ہیں اس ہاؤس میں وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا کی 1-2% پرسینٹ کلاس میں ہوں گے 1-2% وہ کچھ ہے ہمارے پاس نعمت اللہ کی وٹ ناٹ اواٹ دا بک آف اللہ سلحانٹی نائن پرسینٹ پاپولیشن آف کراچی بلکہ مسلم مما 99% لوگوں نے قرآن آج ترجمے کے ساتھ یہ تو غفلت اللہ کے ایاز سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اللہ میں آخرت کا طلبگار دنیا ہے بس ضرورت ہے مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا کو دنیا میں دل نہیں لگانا بس ضرورت کے طور پر رہنا ہے طلب رہے آخرت میں اللہ سے ملاقات کی اور اللہ کی کلام اللہ کے ساتھ جڑے الحمد للہ رمضان شریف کے بعد قرآن اکیڈمیز کے تحت کورسز کا انعقاد ہوگا اس کا اعلان پہلے بھی ہوا بعد میں بھی انشاءاللہ شاء تعالیٰ کریں گے اور یہاں مکتبے سے بھی آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں آئندہ بھی اس کی تفصیلات انشاءاللہ شاء تعالیٰ آتی رہیں گی اللہ ہمیں ان صفات سے بچائے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ان کے بارے میں کہا کہ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے دنیا کی زندگی براضی اسی پر مطمئن اور اللہ کے منار ان کے لئے جہنم کی آگ کا ٹھکانا ہے بھائی ماکان سیمون اس کے بدلے میں جو وہ امال کیا کرتے تھے ان الدین عمل وام الحاب جو ایمان لائے جنہوں نے ایک عمل کیے یادیم مربوم ایمان ہی اللہ سبان و تعالیٰ ان کے ایمان کی بدولت ان کو راہ دکھائے گا کس کی جنت کے محلات کی کتنی بڑی جنت انمیجنی شاید پہلے سائی ہو سی مصنف شریف کی روایت آخری بندہ جہنم سے نکال کر جنت پر داخل ہو آخری والا آخر سزائیں آخری والے کی جنت اس دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی اٹس ناٹ اے جوک جس سے زبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس گنا ٹین ٹائمس اس دنیا سے بڑی کس کی ہوگی جو آخری والا جنت میں جائے گا پہلے والوں کی کیسی ہوگی صحابہ کی کیسی ہوگی کی کیسی ہوگی اور امام المبیا کی کیسی ہوگی اللہ اکبر کمیا اللہ یقین اللہ ہم سب کو وہاں پر جمع فرمائے تجری من تحتیم ان کے نیچے سے جاری ہوں گی فی نعیم و نعمتوں کے باغات میں ہوں گے عثمان کی دعا ہوگی اللہ اے اللہ تو پاک ہے اب لوگ پوچھتے اوہ, اوہ وہاں بھی تسبیح پڑنی پڑے گی ہاں وہاں بھی تصویر ہوگی مگر کیسی سبحان اللہ حضور نے فرمایا مسلم کی روایت ہم سب, سب سانس لے رہے ہاں اب یاد ہے ہاں میں سانس بھائی سانس لے کر چلاؤ تبھی تو بیٹھا ہوں لیکن آپ دیکھ رہے نا ابھی ہارٹ بیٹ بھی فیل ہو رہی ہے نا لیکن سانس تو چل رہی کوئی تکلف کرنا پڑا اس میں نہیں جیسے سانس لے رہے ہو بغیر تکلف بغیر کسی ایکشن کے حضور نے فرمایا ایسے تمہاری سانسوں اور زبانوں پر اللہ تسبیح کو جاری کر دے گا آج کی زندگی کی طرح عبادت کی محنت نہیں کرنی پڑے گی جاری کر دے گا اللہ داغا ہوں سبحان اللہ اس میں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے تم فِيهَا ہاں سلام کی ملاقات کے وقت کی دعا کیا ہوگی سلام گڈ مارننگ نہیں ہوگا گڈ ایوننگ نہیں ہوگا نمستے نہیں ہوگا خوش آمدید لاگلے نہیں ہوگا بخیر نہیں ہوگا پڑھیں گے اس کے سورندور میں یہ توفہ دی اللہ سہانہ تعالیٰ نے تمہیں بتاحی تم فی ہاں سلام عثم کی ملاقات کے وقت کی دعا وہ سلام ہوگی وہ آخر اور ان کی دعا کا خاتمہ اس بات پر ہوگا الحمد للہ بِکل شکر تعریف اللہ کے لیے جس جو تمام جہانوں کا ارب ہے جنت والے جنت پہنچ کر بھی کیا کہیں گے الحمدللہ اس کی توفیق سے یہاں پر ہم پہنچے ہیں وَلو يُعجل شرست اور اگر اللہ لوگوں کو جلد اسی طرح تکلیف بھیج دے جیسے لوگ جلد بھلائی چاہتے ہیں لخیم اجل تو کب کی ان کی عمر کی میعاد مکمل ہو چکی ہوتی کیا <تصفح> مطلب کبھی لوگ غصے میں آ کے جوش میں آ کے جذبات میں آ کے غلط چیزیں کہہ جاتے ہیں مانگ لیتے ہیں خاص خبر حدیث میں ہے کہ جو اولاد کو کوسنے دیے جاتے ہیں ماں نے غصے میں آ کے کچھ کہہ دیا اور ماں اللہ قبول ہو گیا تو پھر خود روتی رہے گی بےچاری منع کیا حضور نے یہ اولاد کو برا بھلا مت کہو کوسنے مت دو ان کو جی اور انسان کبھی جذبات اللہ مجھے موت ہی دے دے استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں نہیں نہیں جیسے تم بھلائی جلدی چاہتے ہو اگر برائی بھی ایسے دے دے اللہ، کب کا معاملہ؟ چکا دیا جائے یہ بتایا جا رہا کہ جلدازی اگلی بات کیا ہے کہتے تھے دکھا دونا کہ تم سچے ہو تو اگر آج جائے تو تمہارا معاملہ چکا دیا جائے گا نہیں برائی کے تقاضے اور مطالبے کرو اس طرح بس ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے سرکشی میں بہ کے چھوڑ دیتے ہیں انسان کی نا کے رویے کا بیان وہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں پکارتا ہے ذرا تکلیف آتی ہے گوٹ پھنسی خوب ڈھوئیں ہو رہے خوب اللہ کی طرف رجوع ہے فلما کشف نآن ورلم الا ورس پھر جب ہم دور کر دیتے اس سے اس کی تکلیف کو تو یوں چل پڑتا ہے کہ گویا کسی تکلیف میں جو اس سے پہنچی تھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا یہ کیا کہ گوٹ پھنسی نکل گئی تو چھٹی بھول گا اللہ کو اے گریڈ اس کے بعد چھٹی بھول گا اللہ تعالی کو بڑی دعائیں دعا کرو مولوی صاحب دعا کرو مولوی صاحب, صاحب, صاحب دعا کرو اس کے بعد نماز بھی چھوڑ دو گے بھائی یہ تو نہ کرو اللہ کے بندو کچھ تو خدا کا خوف کرو اللہ نے اللہ سے تم نے مانگا اللہ نے تمہیں نعمت دے دی مشکل کو دور کر دیا اب اس کا شکر تو ادا کرو اس, اس کے بعد بھی پکارو اس کے بعد بھی توجہ کرو کدار کا زی ندین اسی طرح سے بڑھ جانے والوں کو مزین کر کے دکھا دیے گئے وہ کام جو کرتے تھے اب وہ برے امال کو اچھے سمجھ کے لگے رہتے نہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے اسی طرح مجرمین کے قوم کو بدلا دیتے ہیں والے چلے گئے اب تم ہو کہے کے تاکہ ہم, جب جب کی کی ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے کہ اس علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو یہ ہے چودہ صدیوں پہلے کا مسئلہ مشقین سورہ نام میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کچھ اور دکھاؤ کچھ اور دکھاؤ یہ نہیں کچھ اور دکھاؤ اللہ کہتے ہیں یہی یہ اور یہی یہ اور یہی یہ ہے بس یہ مانو ورنہ نہیں آج بھی کیا ہے جی یہ کتال کی آیتیں نکال دو یہ سوت کے بارے میں بیان نہ کرو یہ بے حیائی کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں ان کو بیان نہ کرو کیوں بھائی دین آپ کے ہمارے ابا جان کا ہے کہ ہم جو چاہیں تبدیلی کر لیں اس میں اگر یہ جملہ میرے استاد نے کہا ہوتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے رحمۃ اللہ نے تو کیا ٹون ہوتی بس ایک دفعہ میں دین تمہارے ہمارے باپ کا ہے کیا جو تمہاری ہماری خواہشات پر اس کو ہم بدل دیں یا تمہاری مرضی کے مطابق بیان کریں یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے ہم بہرحال ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں تو ہم تھوڑا ہلکی انداز سے بات رکھیں گے ان کی شخصیت کو جشتا بھی تھا تو دین ہمیں ہم سے کسی کے ابا جان کا تو نہیں ہے نا بھائی اور نوٹ کیجئے گا حامد میر صاحب نے بہت پہلے کالم لکھا تھا وہ کانفرنس اٹینڈ کر کے آئے تھے امریکہ میں اور کیا باتیں ہو رہی تھیں آخری بات یہ تھی کہ ہم تو اس کو دہشت مانیں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے لکھا ہے اخبار میں کالم لکھا پورا حامد میر نے تو کتنا ڈیفینس ہوں گے وہ آخری بات تو کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم اللہ کا کلام مان تو تم دہشت گرد تو کیا بدل دیں گے ان کے کہنے پر بیک पर پر جائیں گے کمی کر دیں گے چینج کر دیں گے کمپرومائز کریں گے تو ایمان تو گیا ہاتھ سے بناؤ دنیا لے لو ٹکے لے لو دنیا کی دولت کارول فران سب کو ملی تم بھی لے لو بٹ واٹ اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ واٹ اباؤٹ دا ہر آفٹر کہاں پھر جہانم کی آگ کے اندر یہ بھی کہتے تھے بدل کے لے کچھ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے فرما میرے لیے جائز نہیں کہ میں اپنی سے بدل لوں اللہ اکبر امام الانبیاء کہہ رہے ہیں؟ میں تھوڑی بدل سکتا ہوں ان ما یوحا میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر واہی کی جاتی ہے یہ ہے حضور کا فرمان یہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے بھائی تم ہمارے ٹکڑے کر دو اس دین تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا بھوکا مار دو حضور نے کہا تھا یہ بھوک تم برداشت کر لو گے کوئی مسئلہ نہیں اللہ اکبر مسئلہ کیا ہوگا تم پر مال کھولا جائے تم مال کے دیوانے بن جاؤ تم برباد ہو جاؤ گے. میری امت پر فقر آ جائے فاقہ آ جائے جھیل جائے گی اللہ حضور فرمارے اللہ میں حضور کی بات کی لاج رکھ دے گی توفیق ہاں کم پہ گزارا کرنے حرام پہ نہیں جانا ہے کافروں کے ٹکوں پر نہیں جانا ہے ان کے پھی ہوئی ہڈیوں ٹکڑوں پر نہیں جانا ہے چاہے کم پہ گزارا کر لیں حضور نے فرمایا میری امت فقر فاقے کو برداشت کر لے گی کوئی ایشو نہیں خدشہ کیا ہے کہ دنیا کھولی جائے گی ہاں یہ ہماری باتیں مان لو پیسہ لے لو یہ ہماری باتیں مان لو یہ ایڈ لے لو یہ ہماری باتیں مان لو یہ پروجیکٹس چلاتے رہو ہے کہ نہیں تو حضور نے فرمایا دنیا کھولے گی تم غرق ہو کے ختم ہو جاؤ گے اللہ اکبر انی حضور فرما لے میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی کی جاتی ہے یومن عودی بش اگر میں بشپ اگر میں اپنے آپ کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اے نبی فرما دیجئے دیکھو اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا بھائی میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں اللہ نے مجھے کلام دیا اور مجھے ذمہ داری دی کہ میں تمہیں سناؤں تم تک پہنچاؤں اس لیے میں, میں ایک کام کر رہا ہوں تو مسلمان بھی یہ کہ اللہ کا کلام ہے میں تو اسی پر قائم رہوں گا اسی کی بات ہم نے کرنی ان شاء اللہ فقت لبی قبل ہی میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں افلاط آکرون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اللہ اکبر بہت توجہ فرمائیے گا حضور کی 40 برس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے 40 سال میں نے تمہارے سامنے گزارے تم نے کیا کہا صادق تم نے کیا کہا امین تم نے مجھ سے فیصلے کرائے حجر اسرت کس سے نصب کروایا مجھ سے امانت کس کے پاس رکھوائی میرے پاس سوچو جس نے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا جس نے بندوں کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے گا اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا چالیس برس کے بعد جا کر اللہ کے معاملے میں خیالت کرے گا سوچو سوچو کردار کی گواہی تو وہ بھی تسلیم کرتے تھے ہمارے لیے نکتا کیا ہے حضور کا کردار پہلے آیا ہے دعوت بعد میں آئی آج دعوت ہے اللہ قبول فرمائے کردار کی گواہی کم ہے اور کئی مرتبہ ذرا تلخ بات ہے کئی مرتبہ دین کے نمائندوں کے قول اور فیل کے تضاد کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں کردار کی گواہی اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی بیان ہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس بات کا پہلے میں مخاطب ایڈریسی میں خود ہوں اللہ مجھے توفیق دے ہم سب کو توفیق دے کہ ایک قول فعل کا تضاد اس سے ہم نے اپنے اپ کو حتت الامکان بچانے کی کوشش کرنی افلات عاقلو پس کہ سے کام نہیں لیتے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا بس اس سے برتر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے او كذب بیاتی یا اس کی آیات کو جھٹلائے انه لا یفلح المجرمون بیشک مجرم فلاح نہیں پائیں گے وَيَعْبْدُونَ مِن دون اللہِ يَذُرُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وہ اللہ کے سوائے عبادت نہیں کرتے مگر ان کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے نہ ہمارے شفات کرنے والے بس ان کی پوجا پاٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری شفات کریں گے اللہ کے ہاں اللہ کا تبصرہ فرمائیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا آسمانوں من میں نہ زمین میں کیا مطلب اللہ کو کس بار کی خبر دے رہے جو وہ جانتا ہی نہیں کیا مطلب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں جو تم عقیدے بھونڈ اختیار کیے بیٹھے ہو عمّا کرتے ہیں وما اللہ امت اور اختلاف کیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ نے اختیار دیا ہے چاہو قبول کرو چاہو انکار کرو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کی آزادی دی ہے یکدم اللہ فیصلے نہیں کرتا مہلک بھی دیتا ہے سنبلنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی جاتی فکل ان نم الغب اللہ فن تو رو بس اینبی علی فرما دیجیے غیب تو اللہ کے لیے ہے پستو منتظر کرو انی ماعکم من المنتظرین بشی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ واذا ادقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكرون في آیاتنا اور جب ہم چکھاتے لوگوں کو رحمت کا مزہ ایک تکلیف کے بعد جو نے پہنچ چکی تھی تو اسی کو ہماری آیات میں حلا بنانے لگ جاتے ہیں یعنی اللہ نے مشکل کو دور کر دیا اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے غیر اللہ کی خوشنوی حاصل کی جا رہی یہ مشکین عرب کے تعلق سے کلام ہے کل اللہ مکربی علی فرمادی جی اللہ سب سے زیادہ جلد فرمانے والا ہے ما بے شک تم جو حیلہ سازی کرتے ہو ہمارے فرشتے لکھتے ہیں کو فی اور وہ ان کے ساتھ انہیں لے کر پاکی کے ساتھ ساتھ تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں آ مکان اور ان پر ہر طرف سے موجے آ جاتی ہیں اور وہ جان لیتے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے تو اللہ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہیں کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں یہ ہے انسان کی فطرت میں توحید کا بنیادی درس جو موجود ہے اور مشکلات میں اللہ کی طرف سے جب گھیر دیے گئے تو اللہ ہی پھر ان کو یاد آتا ہے اذا هم في الارض بغیر الحق جب اللہ سر حق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں انسان انسانو بش تمہاری شرارت کا وبال تمہیں مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے فرم ارینہ مرج اکم فرون اکم بیمہ تم پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے انما مثل کما ان نما مسل الحاط دنیا کماسما بے شک یہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے اسے نازل کیا یعنی بارش فوق غلط ابھی نبات الر تو اسے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا مماس لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں اذا اخدت الارض یہاں تک زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور وہ خوب مزین ہو گئی وہ غن لہا قوا درون اڑحا اور زمین والوں نے خیال کر لیا کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں یہ فصل مل گئی اب تم لے لیں گے کاٹ لیں گے فائدہ ہمارا حکم رات میں دن کی وقت آ گیا، امس، تو ہم نے اسے کٹا ہوا ڈھیر کر دیا گویا کہ وہ کل فصل تھی ہی نہ کدار قومی کروں اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں مثال انسانی زندگی کی بھی ہے جوانی کے جوبن پر ہوتے ہو تو پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے لیکن پھر کیا ہے کہ بڑھاپا آیا اور مٹی مٹی ہو گئے لیکن فصل تو مٹی مٹی ہو گئی ختم ہو گئی تم ختم نہیں ہوگئے کیا مطلب تمہیں پھر زندگی دی جائے گی اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا جو اللہ مردہ مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرنے پر بھی قادر ہے اللہ, يدعو الى سلام اور اللہ و تعالی تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف کی ہدایت ہدایت عطا فرما للینسن وزیادہ جن لوگوں نے بلائی کی ان کے لیے عمدہ انجام ہے اور مزید بھی ہے یہ مزید کیا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث کی مطابق کے مطابق ترمیزی شریف کی روایت وہ اللہ کا ہے. اللہ ہم سب کو فرمائے. وَلَا وَلَا دِلْنَا اور ان کے چہروں پر نہ سیائی چڑے گی اور نہ ہی ذلت کا معاملہ ہوگا صحاب الجن یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیها اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ لوگوں میں شامل فرما اس کے برعکس جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کا بدلہ ویسی ہی برائی ہوگی وہ طرح اور ضلع چڑھے گیم من من اور ان کے لئے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا گویا کہ ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہوں رات کی تاریخ تاریخ رات کے ٹکڑوں سے اتنی سیاہی ان کے چہروں پر ہوگی. اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم سے معفوظ سرما. ہم جميعا اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ثم نقول مکانکم اور پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شر کیا کہ اپنی جگہ تم بھی رہو اور تمہارے شریک بھی فض اللہ بین وَقَوْنَ بِيَّانَ <تَعْبُنْهُم> پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے وہ جھوٹے معبود بھی انکار کر دیں گے فقفہ بلاہ <وَبَيْنَكُن> جھوٹے معبود اللہ تعالیٰ قادر کے بتوں کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دے اور یہ ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تم تو جھوٹ بنا رکھا تھا تم نے فکفا بل شہید ام بین خان عبادت کو نہیں بس ہمارے اور تمہارے درمیان کافی اللہ بطور گواہ کہ تم ہماری بندگی سے بے خبر کہ ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے وہاں ہر کوئی جانچ لے گا یعنی عمل جو اس نے آگے بھیجا تھا اور اِلَ وہ اپنے سچے مولا اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے يَفْتَرُونَ اور ان سے گم ہو جائے گا سب کچھ وہ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے آگے فرمایا گئے کلمئی نبی علی اسلامی سے پوچھئے کون آسمان اور زمین سے تمہیں دیتا ہے اس سے, سے رسک دیتا ہے ام من ولا یا کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے خرج الحی من المیت خرج المیت من الحی اور کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور کون نکالتا ہے مردا کو زندہ سے اطان معاملات کی تدبیر کرتا ہے فسيقولون اللہ پس وہ کہیں گے اللہ بھی اتنا مانتے تھے گڑبڑ کیا ہوتی تھی اللہ کے ساتھ کچھ معاملات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے اتنا تو یہ بھی جانتے اور مانتے تھے فقل افلاطون بس نبی فرمائی پھر تم ڈرتے کیوں نہیں فضان الله اللہ ربکم الحق رب الح اللہ تمہارا سچا رب تم کہاں؟ پھرے جاتے ہو؟ حق لا يؤمنون اسی طرح آپ کے رب کے بعد ان لوگوں پر جنہوں نے تو فرمانی کی سچی ثابت ہوئی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے قل کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے لوٹائے کل اللہ یہ تو جواب دیں گے نہیں آپ فرمائیے اللہ ہے یب دل وہی پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے ثم پھر وہی اسے لوٹائے گا فکون پھر تم کہاں پلٹے جاتے ہو کل حل میں شرکاق کو پوچھیے کیا تمہارے شریقوں میں سے کوئی ہے جو صحیح رہا بتانے والا ہو قل اللہ یہ حق یہ تو جواب نہیں دیتے اے نبی علی السلام آپ فرمائیے اللہ ہے جو صحیح راہ بتاتا ہے افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا تو کیا جو صحیح راہ بتاتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا بلکہ اس کو راہ دکھانی پڑتی ہے ایسوں سے کیا فائدہ پوچھنے کا اور ایسوں سے لینے کا اور ان کی پیروی کا کیا فائدہ جو خود بیچارے چارے محتاج ہو اس سے مانگو اس سے پوچھو جو کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج فما لکم پس تمہیں کیا ہوا کئی فتح کمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو وما یتبی اکثر اللہ ون اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی حق نہیں ہے حقائق کا علم نہیں ہے گمان تکے لگا رہے ہیں امن ون الحق کی شی آ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام دینے والا نہیں ہے ان اللہ علیما فال بے شک اللہ خور جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں ہوئی تسین الب اور اس میں احکام کی تفصیل ہے لا رب اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے ہے ام کیا وہ کہتے کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے معذ اللہ یہ مشرقین کا الزام جو حضور پر لگا تھا کہ اپنے سورت متری تم اس قرآن کی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی صورت ہے کراؤ کل تم صادقین اور جسے جس تم بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو یہ قرآن کا چیلنج جو گریجولی آسان ہوا ہے کبھی ان سے کہا گیا قرآن جیسا لے آؤ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھاسی میں کبھی کہا چلو دس سورتیں قرآن کی صورتوں جیسی لے آؤ آئندہ پڑھیں گے سورہ ہوٹ کی آیت نمبر تیرہ میں اور یہاں کہا گیا ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ اور البقرہ کی 23 میں کہا گیا تھا ارے صورت سے ملتی جلتی ہی کچھ سورت لے کر آ جاؤ لیکن یہ تم چیلنج قبول کرنا ممکم نہیں ہے یہ مباحث البقرہ میں بھی ائے آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ بلکہ ذبو بما لم يحيط بعلمه بلکی انہوں نے اسے جھٹلایا جس کے علم پر انہوں نے ابی احاطہ نہیں کیا ولم يعتهم تعویل ہو اور اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں ائی کذا کذب الذين من اسی طرح اس پیچھے لوگوں نے جھٹلایا فانظر پس آپ انجام ہوا کا مَن لا اور سباز اس اس لائیں گے اور سباز ایسے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کا خوب جانتا ہے فساد مچانے لائیںدین کی صورت ہے بس ایک یاد دہانی کہ مکی صورتوں میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں تشریح کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ شاء اللہ وہ ان کسبوں کا فقلی عملی وائم اور اے نبی علیہ السلام اگر یہ آپ کو جھٹنا ہے تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل یہ بھی چیلنج کا انداز تم بری اون ممل او ان بری امت عمل ہوں تم اس کے جواب دے نہیں جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس کا جواب دے رہی جو تم عمل کرتے ہو ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے سمی اون علی اور ان میں سے بعض ہے جو آپ کی طرف کام لگاتے ہیں افا انت افا انت ولو كانوا لا تو اے نبی علیہ السلام بہروں کو سنائیں خب اقلا رکھتے ہوں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے وہ کیوں سنتے تھے روب جمانے کے لیے مشیکین کے سردار اپنے عوام سے کہتے کہ کچھ نہیں رکھا ہے مذ اللہ جب ہدایت کی طلابت اڑب ہی نہیں تو فائدہ سننے کا کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن کہتے تو بہرے ہیں گے وہ بھی نہ ہو بہت کچھ دیکھنے کے لیے تیار تھے حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں تو یہ اندھی ہی ہیں اللہ اللہ الناس بندوں پر ظلم بالکل نہیں کرتا ولاحی لوگ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے ہیں الم یل بت اللہ اور جس ان اللہ انہیں جمع فرمائے گا تو کیا لگے گا گویا وہ دنیا میں نہیں رہے تھے مگر دن کی ایک گھڑی ایک گھڑی بسمار ایک شریف کی روایت اور آج ہم اس کا مظاہرہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں حضور علی السلام فرمایا قیامت قریب کے حالات اور واقعات سال مہینے کے برابر لگے گا مہینہ ایک ہفتے کے برابر لگے گا ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا اور ایک دن ایک ساتھ اور کیا سات پھل جلی اور بج گئی یہ حدیث میں ہے وقت اس قدر سے مٹ جائے گا ادھر کیا ہے آخرت میں کھڑے ہوں گے دنیا سو سو برس کے منصوبے پتہ نہیں سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں کتنے منصوبے بنائے کیا فیل ہوگا منم دن کی ایک گھڑی رہے اس کے سوا کچھ نہیں یتعارفون بینہم آپس آب میں پہچان لیں گے یہاں پہچان لیں گے سورج انتی سارا پڑھیں گے بھاگیں گے ایک دوسرے سے پہچاننے کے باوجود کوئی کسی کو پوچھے گا قطار نہیں قدیر الدین وہ لوگ میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کرنے کو وما کانو اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے وَإِمَّا بَعْدَ الَّذِينَ <عِيدُهُم> اور اگر اے نبی علیہ السلام ہم بعض وعدہ آپ کو دکھا دیں جو ان سے کر رہے ہیں او نہ یہم اگر آپ کو دنیا سے لے جائیں مر جم تو پس انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے فم اللہ شہید الف علوم پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں آپ کو کچھ وعدم دکھا دیں کیا مراد حضور دنیا میں ہوں علیہ السلام اور ان مشکین پر عذاب آئے بدر میں بھی ہوا جیسے کہ ان کے ستر قتل کیے گئے یہ بھی ہے اگر اللہ آپ کو بلا لے واپس اپنی طرف تب بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ظلم نہیں کیا جاتا قوموں کے واقعات سوریہ آراف میں آ چکے سورہ ہود میں آئیں گے پیغمبر آئے اتمام میں حجت ہوا پھر جو لوگ اڑے رہے ان کے بارے میں فیصلہ بھی ہوا اور وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا بھی ہوئے الْوَعَدُ اِنَ <صادقين> اور وہ کہتے کہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ تم سچے ہو تو بتاؤ علیہ السلام فرما دیجئے میں اپنی جان کے لئے مالک نہیں ہوں نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفے کا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے یہ عذاب لا کر دکھانا میرا کام تھوڑا ہی ہے میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند نفے نقصان کا مالک تو وہ اللہ لکھ امت ان ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے جیسے ہر فرد کے لیے وقت مقرر ہے موت کا قوموں کے لیے بھی اللہ کی طرح سے محلت کتنی دیری ہے وقت مقرر رہا اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُنَ سَاعَتَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب ان کا وقت آ جاتا ہے بس وہ ایک گھڑی تاخیر کرتے ہیں نہ ایک گھڑی جلدی کرتے ہیں کسی فرد کی موت وقت پر آتی ہے کسی قوم کی محلت کا ختم ہو جانا وہ بھی مقررہ وقت پر ہوتا ہے پھر ایک سرچنگ کوششن کا انداز قل تو او اے نبی اسلام بھلا دیکھو اگر تم اتا آداب ہو بیات اور جب وہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم اس پر ایمان لاؤ گے آل آنا اب مانتے ہو وقت کم تم بھی اس سے پہلے تم جلدی مچائے کرتے تھے پھر کہا جائے گا ان سے جنہوں نے ظلم کیا ذوق و عذاب الخلد تم ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو ہر تجزون الا بما قم تم تکسبون تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جاتا ہے جو تم کمایا کرتے تھے یعنی اعمال ویسم بیون کا حق هو اور اے نبی علیہ السلام یہ جو الفاظ ا رہے نا بڑے دلچسپ ہیں پڑھنے میں اور یقینی بات کا امپھسس اس میں بہت بہت اونچے الفاظ ہیں ویسم بیون حق هو اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ سچ ہے قل ای کل ایبی انق اللہ اکبر بڑا زور ہے گرامیٹیکل اس میں تاکید اور کے اعتبار سے آپ فرما دیجئے ہاں ہاں اور میرے رب کی قسم بے شک یقین وہ حق ہے کیا قیامت کا برپا ہونا اللہ اکبر تمہیں معذین اور تم عزز کرنے والے نہیں اور دلف ددت بھی اور خاں ہر ظال شخص۔ اس کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کو فدیے میں دینا چاہے قبول نہیں ہوگا رام الآب اور وہ چپکے چپکے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے فیصلہ کر دیا جائے گا اور بلکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا إِنَّ لِلَّهِ مَا مَا ہو کہ بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ ان نواد اللہ حق کو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا کن اخترا لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ہوا یو عی وجوید وہی اللہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ ادھر اور اسی اللہ سبحانہ تعالی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے اگلی دو آیتیں بہت پیاری ہیں عظمت قرآن کے موضوع پر بہت تفصیل استاد محترم ڈاکٹر نے تعارف قرآن پر ان کی خطابات ہیں آڈیو بھی ویڈیو بھی اور تحریری شکل میں بھی اس مقام کی تفصیل آپ کو ملے گی ان شاء اللہ <سؤال> اے قد جاءت <مربکن> تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واز آ گیا بفاف صدور اور سینو کے شفا آ گئی بہدم و احمد اور ہدایت اور رحمت آ گئی ایمان والوں کے لیے سارے انسانوں سے خطاب ہے قرآن پر ہم لوگوں کی منپلی نہیں ہے ہاں قرآن پر ہماری اجارہ داری نہیں ہے ہاں ہم سادت مند ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں مگر قرآن کی دعوت یونیورسل ہے تمام لوگوں کے لیے الحمدللہ ایک دو یہ واز ہے چار صفات آ واز دل کو نرم کر دینے والی بات قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دے اللہ ہمارے دلوں کو اور بدل دے اور نور ایمان سے منور فرما دے جب قرآن دل میں اترے گا اندر جو ہے امراض ہیں حسد ہے تکبر ہے تعزب ہے دنیا کی محبت اینڈ سو آن یہ شفا بن جائے گا دلوں کے امراض کی جب دل صاف ہے تو ریسیور کلیئر ہے اب جو حکم آئے گا سراخوں پر طلب و طلب کے ساتھ بندہ قبول کرے گا اور جب عمل کرے گا تو قرآن رحمت بن جائے گا یہ چار صفات میں سیکوینس ہے دل کو نرم کر دینے والا کلام دل میں قرآن اترے گا تو شفا بنے گا اندر کے برداش کی دل صاف تو ہر حکم قبول کرنا آسان اور جب عمل کرے گا بندہ تو وہ رحمت بن جائے گا بندوں کے لیے وہ رحمۃ المو اور وہ ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے کل بفا وبی رحمتہ علی گا فلی نبی علیہ السلام فرما دیجیے قرآن اللہ کے فضر سے ملا اور اس کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے ملا ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا سورحمان تو سب کو یاد ہے ابتدائی الفاظ اور رحمان علم القرآن رحمان نے قرآن عطا کیا اللہ کی رحمت کا بہت بہت بہت بہت بڑا مظہر یہ اللہ کی کتاب قرآن رحمت کی تفیل دیا ہے یہاں بھی فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہی اے نبی علیہ السلام فرمائی قرآن اللہ کی فضل سے عطا ہوا اس کی رحمت سے عطا ہوا فبذالک فلیفرحو انہیں چاہئے اس پر خوشیہ منائیں ویسے ترجمہ پتہ کیا بنے گا اتنا ہے اطرانہ تو اللہ کو پسند نہیں تو صحیح ترجمہ بہتر ترجمہ کیا ہوگا خوشی بنانا سعادت مند سمجھنا فارچونیٹ سمجھنا اچھا یہی لفظ آیا سورہ رکو میں قارون کا واقعہ دنیا اس کو کہا کیا ہی نصیب والا ہے اور اس کو کہا کیا گیا حق والوں کی طرف سے ان اللہ لا تفرح فراہ اترامد اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ دنیا کی دولت پر اترا رہا تھا اللہ کہتے تم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے نصیب فارچونیٹ تو قرآن کے ملنے پر سمجھنا ہوا خیر ممّا جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑ کا جو شہد جو جمع کیے جانے کے لائق ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم اللہ ہمارے اس وقت کا بیٹھنا قبول فرمائے پورے ماہ مبارک کی راتوں میں قرآن کے ساتھ یہ راتیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ماہ رمضان کے بداخ بعد بھی قرآن کی محافل میں قرآن کی کورسز اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اللہ میں اس حدیث کا مسداغ بنا جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے یہ بخاری شریف کی روایت ہے شفا پھوری سقَ جاءتكم وَإظًا وَد ج غاءتُ رِضةُم م بِكم وشف وَوشطم في الصدور وَدَحم وَهُدَحمَة للُقمِن ورب يغفر لنا ديناً برحمته فبذلك فل يفرحوا هو خير من ناي